کو عید بنا اور مجھ پر درود پاک پڑھا کرو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو سب علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وحد علی و صحبی وسلم مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میر میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح اللہ تعالی کے ذکر سے خالی مت رکھو اور میرے نہ میری قبر کو عید بناؤ یعنی جیسے عید گاہ میں سال میں دو بار جاتے ہیں ایسے میرے مزار پر نہ آؤ بلکہ اکثر حاضری دیا تھا جیسے عید کے دن کھیل کود کے لیے میلوں میں جاتے ہیں ایسے تو ہمارے روزے پر بے ادبی سے نہ کرو بلکہ صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی و وسلم مراج والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اعلیٰ حضرت وط اللہ تعالی انہو کتنے پیارے انداز سے فرماتے ہیں سنیے بندہ ملنے کھو کر دے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 اس کے دلہا کشان میں خوب نعرے بھی کہیں آئیے سنیے امیر السنت کے نعرے اللہ مرحبا جرم کے ناظرین ہمارے آکا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے شب معراج رب تبارہ و واطہ کا دیدار کیا چشمہ سر سے اور ہم کلامی کے شرف حاصل کیا امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لیا مسجد اقسام میں سورے نبیوں کی امامت فرمائی بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے ساتویں آسمان پر ہے کعبے کے عین اوپر ہے وہاں پر ساری فرشتوں کی امامت فرمائی جب مکے سے مسجد اقسہ کی طرف سفر ہوا تو راستے میں آپ نے کچھ عجائبات بھی دیکھے اس میں سے یہ بھی ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے دوران سفر راستے کے کنارے پر ایک بوڑھی عورت کو دیکھا بازو کھلے ہوئے ہیں اور وہ بہت ٹپ ٹاپ کیے ہوئے میک اپ کیا ہوا اس نے اس بوڑھی عورت نے جو بن ٹن کر آئی ہوئی تھی اس نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی سے میری طرف دیکھیے میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں آپ نے توجہ نہ فرمائی جبریل امی علی سلا تو سلام سے دریافت فرمائی یہ کون ہے عرض کی حضور آگے بڑھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو کسی نے آپ کو پکار کر کہا حلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے جبریل امی علی السلام نے پھر وہی کی کے حضور آگے بڑھیے چنانچہ مہراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھ گئے پھر کچھ لوگوں کے قریب سے گزر ہوا انہوں نے بارگاہ رسالت حالت میں سلام عرض کیا کس طرح السلام علی کا یا اول السلام علی کا یاخرام السلام کا یا حاشر اے اول آپ پر سلامتی ہو اے آخر آپ پر سلامتی ہو اے آشر آپ پر سلامتی ہو حضرت جبیل امی علی سلاط وسلام نے عرض کیا حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائی آپ نے جواب دیا پھر کچھ اور لوگوں کے قریب سے گزر ہوا پھر کچھ اور لوگوں کے قریب سے گزر ہوا جبریل امی علی سلام نے بار گارس میں ارض کی وہ بڑیا جس نے آپ کو راستے پر پکارا تھا یہ دنیا ہے اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی جتنی اس بڑیا کی اگر اسے آپ جواب دے دیتے تو آپ کی امت آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دیتی اور جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا وہ اللہ کا دشمن شیطان تھا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا جن لوگوں نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے حضرت موس علیہ السلام تھے حضرت عیسائی سلاۃ السلام, السلام تھے تو دنیا کو بوڑھی عورت کی صورت میں دکھایا گیا شب مراج ہمارے اکالی سلادلام کو تو دنیا کو بڑھی کہنے سے مراد مثال بیان کرنا ہے کہ دنیا کے ختم ہونے میں صرف اتنا وقت باقی رہ گیا جتنی اس بڑھی عورت کی عمر ہے حضرت سیمہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید وضاحت کرتے ہیں فرماتے دنیا کو جوان اور بوڑھی اس کی ذات سے متعلق معنی کے اعتبار سے کہا گیا تو دنیا جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے اللہ کی یاد کریں اس کے رسول کی یاد کریں دین کی خدمت کریں علم دین سیکھیں سکھائیں اس کی اور بات ہے ریاقہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا میری امت پر وہ زمانہ جلد آئے گا کہ پانچ سے محبت رکھیں گے پانچ کو بھول جائیں گے دنیا سے محبت رکھیں گے آخرت کو بھول جائیں گے مال سے محبت رکھیں گے حساب کتاب کو بھول جائیں گے مخلوق سے محبت رکھیں گے خالق کو بھول جائیں گے گناہوں سے محبت رکھیں گے توبہ کو بھول جائیں گے محلات سے محبت رکھیں گے قبرستان کو بھول جائیں گے تو دنیا تو ختم ہونے والی اور کھیل کودیں جیسے کھیل کود میں وقت کے گزرنے کا احساس نہیں دیتا اسی طرح بس دنیا گزر جائے گی ہر اس کے رسول کی یاد سے غافل کرے گناہوں میں مبتلا کرے وہ دنیا ہے اور اللہ ہمیں دنیا سے بچائے اس کو ابلیس کی بیٹی بھی کہا گیا اللہ اس کی محبت سے بچائے اور اللہ کی بارگاہ میں یاد رکھیے دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اور انبیاء کے رام علیہ وسلاۃ نے بارگاہ رسالت میں سلام کس طرح پیش کیا السلام علی کا یا اول السلام علی کا یا آخر السلام علیکم کا یا حشر اے اول آپ پر سلامتی ہو اے آخر آپ پر سلامتی ہو اے حاشر آپ پر سلامتی ہو اس میں اشارہ ہے کہ اس عالم کی سب خوبیاں اور کمالات اول سے آخر تک آپ کے لیے ثابت ہیں ہمارے نبی کے لیے مہراج کے دولا کے لیے اول آخر آپ کو یوں کہا گیا یہ عشق بری بات اعلی حضرت کے والد رئیس المتکلمین نے انوار جمال مصطفیٰ میں بیان کی اور فرماتے ہیں السلام حاشر یہ یوں سلام عرص کیا گیا کہ حشر کے دن بھی سب کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے کیا شان ہے ہمارے نبی کی سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج رحم کو عرش سے معلق دیکھا کہہ رہا تھا میرے رم میں تج سے اس کی شکایت کرتا ہوں جس نے مجھے قطع کیا میں نے کہا اے جبریل اس کے اور اس کے قطع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے عرض کیا سات آبا تو سلا رحمی واجب ہے اللہ ہمیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوکنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے پتنی چل کے ناظرین ہمارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جاتے ہوئے راستے میں تین مقامات پر نماز ادا فرمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بڑی محبت اور نماز کو آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈا قرار دیا آپ کو کوئی فکر لاحق ہوتی آپ نماز میں مشغول ہو جاتے تو ہم وہ پریشان ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں دنیاوی تکالیف آتی ہیں طرح طرح کے مسائل آتے ہیں تو ان مسائل میں کیا کرنا چاہیے نماز پڑھنی چاہیے ارے کالے بابے کے پاس تو چلا گیا رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتا رب کی بارگاہ میں جھکنا پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ سفے اول میں مسجد میں مسلمان مرد پڑیں گے اس کے لیے سب سے افضل وظیفہ ہے اللہ میں نمازی بنا دے تو ہمارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے بیت المقدس کے سفر کے دوران تین جگہ نزول فرمایا اور نماز ادا فرمائی مدینہ منورہ میں آپ نے نزول فرمایا ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی نا اور دوسرا تور پہاڑ پر وہ پہاڑ جس پر حضرت مسالی صلاح اسلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تھا اور بیت لڑم یہاں بھی میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج نزول فرمایا اور نوافی ادا کیے یہ جگہ کیا ہے یہ جگہ ہے ولادت گاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کھجوروں والی زمین دیکھی مدینہ پاک میں کھجور بہت ہیں حضرت شیخ ابد الحق مودی صدی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ مدینہ پاک میں ایک سو انتیس قسم کی کھجوریں پائی جاتی ہیں انتیس اس زمانے میں تھی اب تو اور بھی قسمیں بڑھ گئی ہوں گی تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور آپ اتر کر نماز ادا کریں آکاری سلاۃ السلام براغ سے نیچے تشریف لائے اور نماز ادا کی جبریل امی علی السلام نے عرض کی حضور کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی آپ نے طیبہ میں نماز پڑھی یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی اس کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی پھر ایک سفید زمین پر حضرت سیما جبیل امی علیہ السلام نے عرض کی تو آپ نے نماز پڑھی اور جبیل امی علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ نے تورے سینا پر نماز پڑی جہاں اللہ تعالی نے حضرت سینا موساک علی علیہ سلاط اسلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا یہ تور سینا جو ہے وہ پہاڑ جو مصر اور اعلا کے درمیان ہے یہ اس کو تور سینا کہتے ہیں پھر جبریل امی علی صلا اسلام کے مشورے پر ہمارے علی سلاط اسلام نے بیت لحم میں نماز پڑھی جو حضرت سیدنا موسا حضرت سیدنا عیسار الحلّہ علی صلاحت والسلام کی ولادت گاہ ہے اور بیت لہم جو ہے بیت المقدس سے چھ میل جنوب کی طرف واقع ہے تو تین مقامات پر ہمارے اکالی سلاط والسلام نے نوافل پڑھے یہ بابرکت مقام تھے جہاں آقا نے ہجرت فرمانی تھی مدینہ پاگ تو ایسی برکتوں کا منبع ہے اور جہاں علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا وہ بھی بابرکت مقام جہاں حضرت سعین عیسیََََََََََََٰ نبيجنا ويہ صلاط وسلام كى دنیا میں تشریف آورى ہوئی وہ بھی باب باب بابرکت مقام تو علما نے ہمیں فرمایا کہ بابرکت مقامات پر تبرک حاصل کرنا سنت امبيا کرام ہے یہ دلیل ہے آکا کا یہ عمل جو ہے اور اس کے پاس ان بابرکت مقامات کے پاس اللہ تعالی کی عبادت کرنے میں یہ ایک دلیل ہے نا یہ علامت ہے اس چیز کی اب بزرگان دین جاتے ہیں لوگ بزرگان دین کی چلہ گاؤں پر جاتے ہیں جہاں بیٹھ کر انہوں نے عبادت کی نوافل پڑے تلاوتیں کی اللہ کی یاد کی ذکر اللہ کیا تو بہت اچھی بات ہے اور تبرکات صالحین سے برکت لینے کا ثبوت جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے تابوت سکینہ کا بیان پڑھ اس صفا و مروا کیا ہے یہ وہی جگہ نا جہاں حضرت بی, بی حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑی تھی پانی کی تلاش میں دیکھیں کتنا با مقام ہے قرآن پاک میں اس کا ذکر آ گیا انفا و تھا منشا عراہ بے شک صفا اور مروا اللہ کے نشانوں سے ہیں محراب مریم جہاں حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کی بے موسم کے پھل آتے تھے وہ بابرکت مقام ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے سورہ عال عمران میں وہاں پڑے اور بے موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکاریہ علی سلام نے پوچھا کہ کہاں سے آتے ہیں تو حضرت بیوی مریم رضی اللہ تعالی اللہ نے کیا جواب دیا ہوا من عند اللہ امرز کم اشاء حساب اللہ کے پاس سے بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے پھر حضرت زکاریہ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالی نے ان کو حضرت علیہ وسلام کی خوشخبری سنائی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے آکا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ان تین مقامات پر نوافل ادا کیے تو معلوم ہوا بابرکت مقامات سے برکت حاصل کرنا سنت امبیاء کرام ہے مگر یہ یاد رکھیے جس نے بھی فضیلت پائی کائنات میں جو بھی فضیلت پاتا ہے وہ معراج کے دولا سے فضیلت پاتا ہے تو اکلی سلاط اسلام نے یہاں نوافل ادا کیے برکت لینے کے لیے نہیں برکت دینے کے لیے اللہ حضرت امام سنت، مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے سے شرف حاصل نہیں ہوا بلکہ دوسروں نے حضور سے شرف پایا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے حضور کی رحمت سے نوازتا ہے تاکہ اس کو خوشی و خشو کے ساتھ کرنے آرے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے بنے ہیں دولہ بنے ہیں دولہ نبی ہمارے بنے ہے بنے نبی ہمارے رتے صحت و زندگی کل مزید مدنی پھول لے کر حاضری دوں گا اللہ ہمیں پیارے علی صلات اسلام کی سچی محبت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم